شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا ربشراہلی صدری رب زجی اللہ. والا قد سے آئی جی. نو ہے آپ بتائیں راب لو اس میں بلی اسرائیل کے آبا اجداد کے اس میں بنی اسرائیل کے آبا اجداد باپ دادا آبا اجداد کے سلوک بالانبیاء کا بیان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 کل میں نے ایک شعر سنائے تھے نا یہود کی کہانی قرآن کی زبانی یہ اب سے نہیں ہے باپ دادا سے ایسے چلے آ رہے ہیں انبیاء کی آ کے جا تقزیب اور قتل یہ دو سلوک کیے والینہ اور البتحق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توڑا وقفین اور متباتر بھیجے ہم نے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 عیسیٰ علیہ السلام اور یہ ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو مو دلائل مو ایک ہی چیز ہے اور مدد کی ہم نے اس کی ساتھ روح پاک کی روح پاک سے مراج سون ہے جی جبری دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہودی بہت مخالف ہو گئے تھے پھر وہ بادشاہ تھا وہ بھی یہودی تھا اس وقت بھی کہا کہ دیکھو یہ عیسیٰ جو ہے نا یہ تورات کی تحریف کر رہا ہے تورات کے احکام بدل رہا ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو مستقر رسول تھے ان کے اوپر کون سی کتاب نہ دے جی تو انجیل نے تو کے بعض آکام جو منسوخ کر دیے نا اس پہ وہ ان کو غصہ آیا تو اللہ تعالی جبری علیہ السلام کو ساتھ رکھتے عیسی علیہ السلام کے ساتھ رکھتے مدد کے لیے سارے مخالف ہو گئے آخر نتیجہ وہی نکلا کہ عیسی علیہ السلام بآسمان پہ لے گئے یہ سمجھیے گا یہ مدد کی ہم نے اس کی ساتھ رو پا کے جبری آفق الما جاقم رسول یہ زجر لکھو توبیخ زجر یہ حمزہ جو ہے نا یہ استفام انکاری کے لیے ہے اور انکار برائے توبیخ ہے انکار برائے زجر کے لیے کیا پس ہر گا کہ آیا تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کے کہ نہ چاہتے تھے ان احکاموں کو جی تمہارے بھائی شریعت کے احکام جو ہیں نا وہ ہماری خواہشات کے خلاف نہیں ہوتے انسانوں کی خواہشات کے مافق ہوتے ہیں کیا احکام شریعت انسانی خواہشات کو تو پامال کر دیتے ہیں رگڑ دیتے ہیں تو اللہ کے رسول ایسے آکام لائے جو تمہاری خواہشات نفسانی کے کا دے تو تم نے نہ مانا تو کیا یہ کیا پس ہر گاہ کہ آیا تمہارے پاس رسول ایسے احکام لے کے کہ نہ چاہتے تھے ان کو تمہارے لفظ تو اس تخبار قوم تم, تم نے کہا گیا تو کیا سرکشی کی کا فریقاً قزہ یہ نتیجہ ہے استقبال استقبار کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض انبیاء کی تقزیب کی تو نے اور بعض انبیاء کو کیا کر دیا قتل کر دیا تو یہ دو چیزیں آ گئیں نا میں نے پہلے تو فریدان ایک گراؤ کی تو نے تقزیب کی اور ایک گراؤ کو تم قتل کرتے تھے یہ تک کرون بابا مضار ہے اس کو کہتے ہیں حکایت حال ماضیہ یہ مظہر بمان ماضی استمراری کے کی کیا جاتا ہے مضار بمانے ماضی استمراری قتل کرتے تھے یا آپ قتل کرتے ہو اس کو حکایت حال ماضیہ کہا جاتا ہے زمان ماضی کی حکایت ایسے کرنی جیسے ابھی کام ہو رہا ہے وکال ولو بنا نو رابلو ڈبل رابے میرے محترام ہم دیہات میں جاتے ہیں نا اور توحید بیان کرتے ہیں ان کے سامنے تو جو بوڑھے بوڑھے آدمی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم پکے پیر کے مرید ہیں کیا پکے پیر کے مرید ہیں تم وہابیوں کی بات ہمارے دل میں اثر نہیں کرے گی اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان بوڑھوں کے اندر کم محنت کرو ان کے بچوں کو پکڑا کرو کیا نوجوانوں کے دماغ صاف ہوتے ہیں ان کو پکڑا کرو جب بچے مواحد بن جائیں گے تو اپنے باپ دادے بوڑھوں کو ٹھیک نہیں کریں گے محنت بچوں سے کیا کر حضرت منہ علیہ سلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے فما آ مان سا لا ذریہ تم مین قوم وہ بھی چند نوجوان تھے پہلی مان رہے چھوکری مان تو بھوڑے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہم پکے پیر کے مرید ہیں وہاں کی باتیں ہمارے دل میں اثر نہیں تو یہی بات انہوں نے کی کہ ہمارے دل محفوظ ہیں تمہاری باتیں اثر نہیں پڑتی یہی بات بین تتیمن اور رابع و وقالو اور کہا انہوں نے کہ قلوبنا بولا ہمارے دل محفوظ ہیں غلط میں نے غلاف میں ہیں غلف کا لوگ منع کیا ہے غلاف میں جو چیز ہے وہ محفوظ نہیں ہوتی غلف کس کو کہتے ہیں اس چیز کو جو غلاف میں معاف اور کہتے ہیں دل ہمارے محفوظ نے خدا کی لعنت ہے بات سمجھ نہیں آتی فرمایا بلان اللہ یہ تیمہ ہے نہ اور آبے کا بلکہ لعنت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے بس کومبائی ہو ان میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں قلیل اما یومین کی دو ترکیبیں ہیں ایک تو ہے کلیلن کو حال بنا دو پھر مانا ہوگا یومین کلیلاََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ وہ تھوڑے لوگ ہیں کلیلاََََََََََ حال مقدم ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اس کو مفول مطلق بناؤ حال کی بجائے کیا بناؤ پھر ترکیب یوں ہوگی یو میں نوں ایمان لاتے ہیں ایمان تھوڑا پہلے کہا تھا خود تھوڑے ہیں تب کیا ہے ایمان تھوڑا لاتے ہیں سب شریعتوں کو نہیں مانتے یہودی علیہ السلام کی شریعت مانتے تھے حضور کی شریعت مانتے تھے وہ تو تھوڑا ہی مان ہیں نا غل جا ہوں کتاب لہ یہ کتنا نو ہے بتائیے نو خامصو پانچویں نو اس میں موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک بے خاکم المبیا کا بیان نو خامس میں موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک بے خاکم المبیا کا بھیان ان کے باپ دادا نے پہلے نبیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک تقزیب و قطب اب یہ جو ہے نا یہ چھوٹے میاں وہ تو بڑے میاں تھے یہ کیا ہیں چھوٹے میاں ہاں ان کا سلوک کیا حضرت کے پاس مثال مشہور نہیں بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں لاہوری مرزائیوں کا ایک رسالا ہے لاہوری مرزائی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 لیکن تعجب ہے چھوٹے بھی یہاں پہ سبحان اللہ یہ تو ہر وقت جنا ہی زنا کرتا رہتا ہے وہ نبی یا نبی کا بیٹا بڑے حضرت تو کبھی کبھی زنا کرتے تھے چکھ لیا کرتے چٹری بکرا اور حیران کی ہے بشیر الدین بابو ہر وقت ای خانہ ہما خراب ای خان ہما باپ دادے تھے کبھی خانہ انگریز کے ایجنٹ خود کہتا ہے میں انگریزوں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں اچھا یہ کیا لکھا ہے موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک خاتم الم دیا کا بیان ولمبا جاؤ کتاب دہ اللہ کا ترآن اور جب کہ آ گئی ان کے پاس کتاب قرآن اللہ کی طرف سے اور یہ تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو ان کے ساتھ ہیں وہ قانون قبل اس بات رسالت اس بات رسالت کی دلیل نکلی حالانکہ تھے وہ یہودی اس سے پہلے طلب فتح کی کرتے تھے اوپر کافروں کے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 ہمیں کافروں کے اوپر کیا فتح نسل ہوگا طلب فتح کرتے تھے لیکن جب حضور آئے تو انکار کر بیٹھے رسالت کی دلیل نکلی ہوئی یا نہ ہو اوپر ایک ہاشہ لکھ لیجیے اللہ منصور نا الحم اللہ مدد کر ہمائی ان پہ اللہ انصرنا نئی انصرنا سر نا انصرنا اللہ ان سر نا علیہم بن نبی المبروس سات واسطے نبی مبعوث کے بن نبی المبروس فی آخر زمان اللہ انصرنا علیہم بن نبی المبو صفی آخر زمان تفسیر مظہری مظہر کا والا لکھو مظہری کے مولب قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدی کے شاگرد تھے ان کے شاگرد تھے تو وسیلہ حضرت کا ثابت ہوا نہیں اچھا جی ایک اور حوالہ دکھو ہم کو نبی آخر و زمان ہم کو نبی آخر و زمان کے طفیل سے کافروں پر غلبات فرما عبارت لمبی ہے میں مختصر کر رہا ہوں ہم کو نبی آخر و زمان کے طفیل سے کافروں پر غلبات فرما حضرت شیخ الہند حضرت شیخ الہ کا قرآن ہے نا اس کے حاشر پہ دیکھ لیجیے دی. تو میرے عظیم ہمارے حقاق میرے بند وسیلے کے قائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہو دعا کے اندر اس کے قائل ہیں اس لیے میں نے حوالے دو لکھے ہیں حالانکہ تھے وہ اس سے پہلے طلب فتح کی کرتے تھے کافروں پہ ایک من آ گیا اے? کہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے دو... اب دوسرا معنی سنو دوسرا معنی یہ ہے کہ کافروں کو کہتے تھے کہ نبی آثر و زمان آئیں گے ہم ان پہ کیا لائیں گے ایمان یہ یہودی کہتے تھے یہودی کو اور آپ کی مائیت کے اندر ہم جہاد کریں گے اور تمہارے اوپر کیا ہوں گے پتہ یا نبی آسر و پہ ایمان لائیں گے اور ان کی مائی یا صحبت کے اندر کیا کریں گے تمہارے ساتھ جہاز کر کے تمہارے پر فتح یاد ہوں گے یہ دوسرا معنی وہ گیا طلب فتح کیا کرتے تھے تیسرا معنی تیسرا معنی یا ہفتے ہوں ان کا مطلق بتانا کیا حالانکہ تھے سے پہلے بتاتے تھے کافروں کو کیا بتاتے تھے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 یہ سلوک ہے حضور کے ساتھ خاتم الانبیاء لمبیا کے ساتھ سلوک پر جب آ گئے پر جب آ گیا ان کے پاس وہ رسول کہ آرا پھو ہو ضمیر معروف ہے پہچانا تھا اس کو کافرو بے کفر کر دیا ساتھ اس کے ساتھ کو خود نبی آخر البان کے ساتھ پانت اللہ کافری انجام کف وسلانت اللہ کی کافروں پہ یہ انجام پہ بھئی نو خامس ختم ہوا اب تتیما لکھو جی تتیمہ نو خامس ویسا بنی اسرائیل کے انواخ ہمس ہے نا بمائے تتیمبہ بے سب مشترو بے ان سو اشتراؤ کے نیچے لکھو باؤ بیچ ڈالا ہوں نے یہ شرا ہے نا شرا کا لفظ ہے اشترا کا یہ ازداد میں سے ہے کیسے ہے اس کا معنی بیچنا بھی ہے خرید کرنا بھی ہے یا خرید کرنا ہے بری یا بیچنا ہے بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا لوں اے باز اس کے اپنے نفسوں کو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 افال ضم میں سے نا تو مخصوص بھی ضم ہونا چاہیے نہیں تو انجا قر ہے مخصوص تو اپنے نفس بیچ ڈالے اور ان کے بدلے کس کو خرید کیا کفر خرید بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالے انہوں نے عباد اس کے اپنے نفس یہ کہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے جس کو اللہ نے اتارا قرآن باغیان باوجہ ذید و حسد کے باغ جانمنا باورج و حسد کے این و نظرا یہ کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں سے بھائی زید و حسد یہ تھا کہ پہلے نبوت کن میں چلی آ رہی تھی مری اسرائیل میں کتابیں بھی ان میں وہی بھی ان میں اب نبوعت کہاں آ گئی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 لیکن ان کے بیٹے کیا ہو گئے بےکار ڈبلو ڈبلو میں تم جٹ کے بیٹے دیہاتوں کے بیٹے جاؤ گے تو حساد کریں گے یا نہیں پہلے تو ہماری پیر ہی چمکتی تھی ہم پیر بنے ہوئے تھے باپ دادا سے یہ جٹ کا بیٹا آ گیا ہے اس نے مدرسہ کھول لیا ہے کہ اس کی کیوں شہرت کھو گئی ہے اپنے بھی مخالفت کریں گے جیسے اقبال کہتا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخوش میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکاتا میرے عزیز ہم اپنوں سے دکھے ہوئے ہیں حقیقت ہے الکار بک الکار یہ بغل کے سانپ اور بچھو جو ہے نا یہ اتنی ڈستے ہیں اتنی غیر نہیں ڈستے ہاں یہ خیال کر کے آپ نے کام کرنا ہے اپنی مخالمت کریں گے محاذ حسل کوئی وجہ نہیں ہوگی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 تو حضرت کے ساتھ ضد و حسد کون کرتے تھے وہی محاذ بنا پہ کہ نبوت اور وہی ہمارے اندر تھی ادھر تو چلی گئی ہے اچھا جی باغیاں باورچہ ضد و حسد اس کے کہ اتارتے اللہ اپنے فضل سے اوپر جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں سے و بغضب بضب اللہ عذب بس رجوع کیا انہوں نے ساتھ حضب کے اوپر عذب کے کتنی غضب آ گئے ان پہ دو ایک حسد دوسرا کفر لکھ لو ایک حسد دوسرا کیا کفر حسد بھی کیا تو یہ حسد ٹھیک ہے من میں نشرحا سے, سے. حسد بھی کیا دوسرا کیا کیا کفر بھی کیا یہ دو غضب ہیں یا دو غضب سے مراد یوں لو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کفر کیا اور محمد کریم کے ساتھ بھی کو کیا یہ بھی ڈبل غذب ہے ولی اور ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے ضلیل کرنے والا میرے عظیم یہ بنی اسرائیل کے پانچ نو ختم ہو گئے جی ببمائے تتیمات آگے جی انواع خمسہ کے بعد لکھ لو انواع خمسہ کے بعد یہود کے ایک قول باطل کی تردید انواع خمسا کے بعد یہود کے ایک قول باطل کی تردید پانچ وجوہ انوائے خمسا کے بعد یہود کے قول باطل کی تردید کتنی وجوہ ہے پانچ وجوس وہ قول باتر ان کا کیا تھا وہ کہتے تھے کہ بس بھائی ہمیں اپنے بزرگوں نے وڈیروں نے نصیحت کیا ہے کہ صرف اپنی کتاب پہ عمل کرنا ہے وڈیروں نے نصیحت کیا ہے کہ صرف اپنی کتاب پہ عمل کرنا کس پہ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 وہ اپنے تو ان کے ڈاڑھی منڈے آپ بھی ڈاڑی منڈا باپ بھی دادا بھی وہ پرانے بزرگ تھے وہ اللہ والے تھے یہ آج کل بھی یہی مرض ہے جو یہود کے اندر مرض تھی بضاکیل اور جب کہا جاتا ان کو ایمان لا بیما اللّہ سات تمام ان کتابوں کے بیما کے نیچے کیا لکھو بے جمی ما عموم کے لیے بے جمی لکھوے جمی معللل اللہ ایمان اللہ و ساد تمام ان کتابوں بک جن کو اللہ نے اتارا تو کیا کہتے ہیں لو میں لو ایمان لات ہم ساتھ اس کتاب کے جو اتاری گی ہمارے اوپر و کون تو رات نہیں گئے تو اور کفر کرتے ہیں ساتھ ماں سوا اس کے وہ کہتے ہیں نہیں وہاں پرن کتاب ہی مار لو گفر کرتے ہیں واہو وال واہوالحق ان کے قول باطل کی تردید کتنی وجہ سے کی گئی واہ وال نمبر ایک واج نمبر ایک حالانکہ وہ ماورا ہوا ضمیر کا مرجا کس کو مناؤ گے ماورا حالانکہ وہ ما سوا بھی حق ہے ماں سوا کیا ہے تورات کے علاوہ انجیل بھی اپنے دور میں حق قرآن بھی تو حق ہی حق ہے اب دیکھو حق سے بھاگتے ہیں حالانکہ وہ ما سوا حق ہے وج نمبر ایک ہے مصد کن واج نمبر دو ڈبلو ڈبلو اور یہ جو ما سوا ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب بھی جو ان کے ساتھ ہے یہ قرآن پاک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 تورات کے مبلغین کو تم نے قتل کر دیا کس منہ سے کہتے ہو کہ تورات مانتے ہیں کل فال متون یہ واج کتنی آ جی تھی آپ فرما دیجئے پس کیوں قتل کرتے رہے تم مادیے استمراری اللہ کے نبیوں کو پہلے سے اگر ہو تم منہ میں بالکا کو منسا واج نمبر کتنی جی چار تورات کس پہ نازل ہوئی تھی تو موس علیہ السلام کو ایزائیں دیتے رہے یا نہیں موس علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے یہ پیچھے بچھڑے کی پوجا کر دی تو کیا تورات یہ کہتے ہیں کہ بچھڑے کی پوجا کرو یا موسا علیہ السلام نے کہا تھا واج نمبر چار اور الفاظ آیا تھا تمہارے پاس موسا دلائل باز لے کے پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو کیا بنایا قلعہ بابو باد جانے موسا کے تو دور کی طرح تم ظالم تھے واحد خزنہ سا کو واج نمبر کتنی تا. تم کہتے ہو جی ہم تورات کے ساتھ ایمان لاتے ہیں تو تورات کے ساتھ تم نے ظاہری طور پہ ایمان لایا وہ ڈنڈے کے ساتھ ایمان لایا خوشی کے ساتھ آ. تمہیں جوتا دکھایا گیا کھلے مارے گئے سوارو مانتے ہو یا نہیں مانتے آ. وہ کیا کیا گیا اوے کوہے تور کا ٹکڑا پہاڑ کا ٹکڑا سرو پہ کھڑا کر گیا پہلے پڑھایا نہیں پھر ان کو کہا گا مانو تو جوتے سے مانے یا خوشی سے مانے ہاں جوتا جکایا گیا کھلا مارا گیا واحد خزن میسا کا واج نمبر پانچ اور جب ہم نے پختہ وعدہ تم سے اس سال میں کھڑا کیا تمہارے اوپر تور کو پہاڑ کو ول نہ خود سے پہلے کیا معدوب ہے کیا اور کہا ہم نے لے لو جو کچھ دیا ہم نے تم کو ساتھ طاقت کے سنتے رہو کالو پہاڑ کھڑا ہو گیا نا زبان سے تو کہا سمے نہ زبان سے کیا کہا ہو ہو ہم نے سنی بات مان رہے ہیں لیکن دل میں کیا تھا نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے ستم در پردہ کرتے ہو بظاہر پیار کرتے ہو اچھا جی کہا انہوں نے سمے نہ سنا ہم نے و حسینہ بے فرمانی کی دل میں کہا واہ اشر بو فی طو بہم بول اجل اللہ ماکبال اللہ تم ماکبال حقیقت یہ ہے کہ یہ خرابیاں ان میں کیوں تھی وہ اس وجہ سے تھیں کہ شرک ان کے اندر رچ گیا تھا اجل کی بچھڑے کی محبت کیا شرایت کر گئی تھی اسی لیے خرابیاں کرتے ہیں جیسے آج کل بھی ہے عجل ہے یا نہیں بچھڑا جس کی پوجا ہو رہی ہے یہ سارا خرابیوں کا برقد ہی عجل ہوتا ہے بچلہ ہوتا ہے اللہ دماغ اکبر اور پلائے گئے فی قلوب اپنے دلوں کے اندر محبت عجل کی عجل سے پہلے کیا معذور ہے حب کا لاد حب بولے عجل یہ ہرس مذاب کا ہے بابا پلائے گئے اپنے دلوں کے اندر محبت بچھڑے کی بس ببر کے آگے فرمایا کہ کام تو کرتے ہو یہ خبیص کام برے کام کام کیا کرتے ہو یہ جو ہم نے بتائی ہے اور دعوی کیا کرتے ہو ایمان کا کہ ہمارا تورات کے ساتھ ایمان ہے کیا ایمان بھی تورات تم کو یہی حکم کرتا ہے ایمان بھی تورات تم کو ایسے کباہ کا حکم کرتا ہے کہ یہ برے کام کرو تو تھوک کے وے کیا گرہن تھوک وہ تاریخ بولیے سندھی ہے اور سمجھانے کے لیے ایسے کہا جاتا ہے نا تھوک کا ہے تم پہ کہ ایمان بھی طورات کا دعویٰ کرتے ہو اور کام کا کرتے ہو کباہ کرتے ہو بےکار کام کرتے ہو کل بے سمایا مرکوم آپ فرما دیجئے بری ہیں وہ چیزیں کہ حکم کرتا ہے تم کو ان چیزوں کے ساتھ ایمان تمہارا اگر ہو تم بالفرض کیا مومن تو تمہارا ایمان ان بری چیزوں کا حکم کرتا ہے بڑا افسوس ہے کل <Beam> انکان میرے عزیز مناظرے کے بعد ہوتا ہے مباحلہ مرزا غلام مت کادیانی کے ساتھ ہمارے علماء مناظرہ کرتے رہے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 سن انیس سو اب تو دو ہزار ہے نا اس کے اندر مر گیا تھا اور چالیس سال سے بھی زیادہ بعد میں فوت ہوئے تو سچے کی زندگی میں جھوٹا مر گیا نہیں مرزا غلامت کا دیا نے اور مرا بھی کہاں تھا ٹٹی خانے میں. کیا مرزا محمد حسین تقریباً تھا لاہور کے اندر اس کے گھر اس کو جلاب لاگ گئے <laughs> تو ٹٹی خانہ برائے یہ تو ان کے انجام دیکھو جی اب یہود کو مباہلے کا چیلنج مناظرے کے بعد یہود کو کس کا چیلنج ہے مباہلا جانتے ہو نا مباہلا یہود کو مباہلا کا چیلنج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 کہ میں مبالا کرتا ہوں تمہارے ساتھ موت کی تمنا کرتا ہوں تو قرآن غلط ثابت ہوگا میرے عزیز یہ اس وقت کے یہودوں کو مبالے کا چیلنج تھا آج کل یہودوں کو نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے وہ میدان میں نہیں آئے آئے تم اب ہزاروں سال بعد آنے والے کیا تھے چیلنج تو کو تھا قرآن ان کو چیلنج دیا دیکھو جی. یہود کو مبارک کا چیلنج آپ فرما دیجیے اگر ہے واسطے تمہارے دار آخرت نزدیک اللہ کے خالص وہ کیا کہتے تھے لیات فلاں جنت اللہ منکانا خود نظارہ یہودی کہتے تھے ہم جنتے ہیں نظارہ کہتے ہم جنتے ہیں اور فرمایا اگر جنت تمہارے لیے خاص ہے تو جنت و سبحان اللہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی تو موت کی تمنا کرو کہ ایسی نعمتیں ہمیں جلدی مل جائیں دیدار خدا جلدی مل جائے تو یہ موت کی تمنا ہر نہیں کریں گے بلکہ زندگی پہ زیادہ حریص ہیں کیسے کیونکہ مشرقین کا عقیدہ کیا تھا کہ قیامت نہیں آنی اور ان کا کیا عقیدہ تھا کہ قیامت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 خالص سوائے لوگوں کے تو آرزو کرو موت کی اگر ہو تم سچے بلئیں تم نا پیشین گوئی پیشین گوئی اور ہرگز نہیں آرزو کریں گے موت کی کبھی بھی کیوں بس صبح اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا اچھے امال برے امال کیا وہ ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ایسے غالم کو اور الفتہ ضرور پائے گا تو ان کو زیادہ حریث لوگوں گا اوپر کس کے زندگی پہ زندگی پہ زیادہ حریص ہیں باقی سے بھی تو من اللہ دینا شرف ہوں اور کس سے مشرقین سے بھی زیادہ حریص ہیں یو کیفیت حرص کیفیت ہرس ان کے حرص کی یہ کیفیت ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہزار سال زندگی ملے کتنی زندگی ملے تو بنوائے ہزار کیا اس سے بھی زیادہ زندگی ملے تو کیا عذاب سے چھوٹ جائیں گے پھر بھی عذاب میں آئیں گے ہرس یہ لو ہے نا لو اس کو مستریہ لکھو با بامانے ان مستریہ چاہتا ہے ایک ان کا یہ کہ زندگی آ جائے ہزار سال آگے جی ترقی مشکل ہے ذرا غور فرمائیے ہوا ہوبا ضمیر کا مرجہ بنے گا وہی احاطہ کون بنے گا پہلے احاط ہوں ہے یا نہیں بے مزاحز ہی یہ جو ہے کس کا سیدھا ہے اس فائل کا اور یہ مضاف علا المفول ہے ہی ضمیر اس کا کیا بن رہا ہے لکھ لو نا نیچے مفعول لکھو مزاج جو ہے نا یہ مضاف ہے اور ہی ضمیر اس کا کیا ہے مفعول بھی ہے مضاف قلعہ بھی ہے مینالذاب اس کے متعلق ہے آگے این و عمر دیکھ رہے ہو امر تاویل مستر میں فائل مؤخر ہے ایو کو تعویل مستر میں کر دو یعنی تعمیر کے معنی میں یہ کیا بنے گا فائل مؤخر مقور تو پہلے آ چکا نا ہی زمین یہ مشکل ترکیب ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اب معنی سمجھیے وما ہوا اور نہیں وہی ایک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 ڈبلیو